اشتو ان محمد عبداللہ خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الحدیث حدیق محمد صدر دارو علیہ وسط شرر اور مولی موضا جاتو وقل موضا فتن بدا وقل بدا قل مضالا وقل باللہ من الشیطان الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اندین آمن اتقو اللہ برا دمو تم نائند آج کافی عرصے کے بعد اپنے اس عظیم مرکز میں حاضری کا موقع ملا میری حاضری کا مقصد اول آپ بھائیوں سے ملاقات آپ بھائیوں سے دعائیں لینا اور مسلسل آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اس پر آپ کا شکر گزار ہونا اور ایک جماعتی تعلق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہماری آپتیں ملاقاتیں ہوں اس سے اللہ تعالی سکینہ رتا بناتا ہے باقی جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ خلاصا تھی محترمہ شیخ محمد داول شاک صاحب حافظ اللہ نے کہہ دیا میں صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس حدیث سے جو مسائل میری ناقص دوست کے مطابق قرآن و حدیث کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نکلیں گے میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کچھ نکاہت ہے لیکن انشاءاللہ اور کچھ نہیں تو دینی مجلس میں بیٹھنے کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا ایسا. اور ویسے بھی مریض کی حوصلہ افزائی کا تقاضا بھی یہی ہے گفتگو ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور یہ حدیث, کئی حدیث میں موجود ہے, صحیح بخاری حدیث ہے بات کچھ یوں ہے کہ مجلس لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کلام کے درمیان موجود ہے ایک شخص آتا ہے کون ہے کہاں سے آیا یہ معلوم نہیں نبی علیہ السلام سے سوال کیا نہیں ملن جنو بائے ملن کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میرے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کا سبب بن جائے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں اب یہاں رک کر کچھ مسائل ہیں پہلی بات یہ جب آدمی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال سے اس کی ذہنیت کا اس کی سوچ کا اس کی فکر کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کی سوچ کیا ہے مثبت ہے یا منفی ہے اس سوال کرنے والے کا کیا ہے یا آپ یہ شخص کیا چاہتا ہے کس سوچ کا مالک ہے دنیا کا حصول یا اللہ کی نظام آدمی کے سوال سے اندازہ ہو جاتا ہے اس لحاظ سے قربان جائیں صحابہ کرام کا رضو کا کیس مبارک سور کیسی مبارک فکر خالی صحابہ کرام کا منج ان کی فکر اگر آپ نے نوٹ کرنی ہو نا خالی ان سوالوں کو آپ جمع کر لیں جو انہوں نے نبی علیہ کامیابی کیسے ہو un oh, no. 3 اسلام کی زد میں نہ آ جائیں گن بن جائے اور چار کو آٹھ کس طرح بنائے صحابہ کلام کے سوالات میں آخرت کی خوشبو آتی تھی کہ دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی دنیا کے دن تو گزر جائے گی روکھے سوکے آخرت کی ہمارے فرمایا تھا جامع ترمی کی حدیث ہے لیکن امت الفطرت و فطرت امتی المار فرمایا ہر نبی کی امت پر آسمان سے ایک خاص آزمائش آئی ہر نبی کی امت پر ایک خاص امتحان آیا فرمانوں کو میری امت پر آسمان سے خاص آزمائش مال کی محبت کی شکل میں آئی ہمارے سوالات بھی مال کے بارے سب سے بڑا امتحان بھی یہی آج اگر ہم غور کریں گے تو سب سے زیادہ زمین کی پشت پر جو اللہ فرمانی ہو رہی ہے اس کا سبب مال کی ہبس ہے یہاں میں حدیث کی طرف واپس آؤں گا انشاءاللہ اگر دو جیلے ایک ہے مال کی محبت ایک ہے مال کی ہبت یہ دو جیلے مال کی محبت پھر زکات کیس چیز کی اسلام نے شخص یہ کہتے ہیں نا مجھے مال و دولت سے کوئی محبت نہیں یا وہ جھوٹ بولتا ہے یا وہ پاگل ہے بس یا وہ جھوٹ بول رہا ہے جو کہتے ہیں نا مجھے مال سے کوئی غرض نہیں مجھے مال سے کوئی محبت نہیں یا وہ جھوٹ بولتا ہے یا وہ پاگل یہ ایسا ہے جس سے کوئی شخص یہ کہے مجھے وطن سے کوئی محبت نہیں کیوں نہیں یہ فطری محبت ہے وطن سے محبت ہے یہ ایسے جیسے تم کہ مجھے خاندان سے کوئی لگوڑ نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے خاندان سے محبت ہے یہ فطری محبت ہے یہ فطری محبت ہے ماں باپ سے محبت اولاد سے محبت یہ فطری محبت ہے میں کہتا ہوں بس What uh -huh. uh -huh. جز ہڑپ کر لی بہنوں کا ہاتھ کھا گیا یہ کی حوال <مِنَنَّا> اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل جنت کے قرب کا اور جہنم سے دوری کا سبب بن جائے اس سوال پر پھر غور کریں اس نے سوال کیسے کیا حالانکہ وہ صحابی ہے وہ صحابی ہے اسے آخرت کی فکر تو ہے لیکن آخرت کے لیے اس نے امال کرنا شروع نہیں کیے اللہ کے نبی سے پوچھا کیوں پوچھا اس لیے اس کا من یہ ہے مسلمان ہو اس کی فکر یہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے اگر کوئی عمل جنت کے قریب ہونے کا جہنت سے دور ہونے کا سبب ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ بھی آپ کی مول شہابی نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کیا آپ نے وہ عمل دیکھا اسے حکم تو نہیں دیا تھا لیکن عمل دیکھ کر منع بھی نہیں کیا اگر غلط ہوتا آپ منع کرتے آپ کا خاموش رہنا یہ تقریر ہے آپ کی تقریر ہی محرا ہے آج ہمیں مسائل بتانے کا بھی شوق ہے پوچھنے کا بھی شوق ہے شوق نہیں ہے تو عمل کرنے کا نہیں بس ہمیں ہم سے ایک آتا ہے اور وہ مسائل بتا کے چلا جاتا ہے دوسرے آتے ہیں وہ سن کے چلے جاتے ہیں ان کو سنانے کا شوق ان کو سننے کا عمل کے میدان میں ہم سب پورے ہم سب کو میں آتا ہے صحابہ کرام کے بارے سننا اور غور کرنا کہ نبی علیہ السلام پر جب وہی نازل ہوتی تھی آپ کو وہی صحابہ کرام کو سنا دیتے اس کے بعد ایک وقفہ ہوتا ایک دن کا دو دن کا چار دن کا دس دن کا دوبارہ وہی آتی حدیث میں بتایا کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے جب وہی نظر ہوتی نبی علیہ السلام بتا دیتے تو دوسری وحی کے آنے سے پہلے اس پچھلی وحی پر صحابہ عمل کر چکے ہوتے ہم نے پرسوں جمعہ اپنے آرند سے سنا اس کا مطلب یہ اگلے جمعہ سے پہلے اس پر عمل ہونا چاہیے صحابہ کرام عمل کر چکے ہوتے اور بتایا آپ کو جب احکام کی آخری آیت نازن ہوئی ارے یوم اکبل تو اکم تو علیہ گم نعمتی وریت الحکوم اللہ نے اس امت کو خوشخبری دی کہ دین کی احکام جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے آج مکمل ہو گئے پتہ ہے وہ دن کون سا تھا یوم عرفہ نبی علیہ السلام عرفات کی وادی میں تھے حج کا موقع عرفات کی وادی جبریل یہ حکم لے کر آیا الحکمہ دین مکمل ہو گیا صحابہ کرام نے سن کر کیا کہا کیا کہا علماء کرام سے پوچھے صحابہ کرام نے جب یہ سنا نا کام مکمل ہو گئے تو کیا کہا صحابہ رام کہنے لگے تمل تم بھائی تم ہو و تمل امن اے اللہ اگر تیرا دین مکمل ہو ہوگی صحاب کرام علم میں برابر نہیں کیا. کسی کے پاس علم تھوڑا کسی کے پاس زیادہ لیکن صحابہ گرام کی سیت کا مطالعہ کریں کسی بھی صحابی کو چاہے وہ دیہاتی ہو وہ شہری ہو وہ تاجر ہو مزدور ہو بکیوں کا چہ ہو کسی بھی صحابی کے علم کو اردو میں اس کو معاشرہ کہتے ہیں اگر میں اپنی اصلاح کر لو آپ اپنی تو معاشرے کی سلاح اگر میں میں آپ کی بات پر اصلاح کے لیے تیار نہیں آپ میری بات پر اصلاح کے لیے تیار نہیں کس طرح کرتے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے سنیں میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے ایک آدمی کی آنکھ میں شدید ہوگا گارڈر یہ گارڈر نہیں اس کو شدیر بولتے ہیں ایک وقت آئے گا ایک آدمی کی آنکھ میں شدیر ہوگا گرڈر ہوگا اور سامنے والے کی آنکھ میں پن ہوگا لیکن اس کو گرڈر نظر نہیں آئے گا پن کا نظر آ جائے گا سمجھے اپنی آنکھ میں مان جب دو بیٹھتے ہیں تو حشر کس کا ہوتا ہے ایک دوسرے کا نہیں تیسرے کا جو نہیں ہوتا اس کی خیر نہیں ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں اگر بد اتفاقی اچانک وہ آ جائے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی ابھی ہم نے تجھے یاد کیا اور تھی آ گئی بلکہ بات تو کہتے ہیں ابھی تیرا ذکر خیر ہوا اور تو بھی آ گئی. جبکہ ہرشن اولاد ذکر گھر کے جو کام اچھا لگا سندر ہے خموش ہے جب نبی السلام عمل بتا چکے تو پھر اس نے اپنی زبان کو کھولا اور کہا نفسی نفتی لا علی والا ولا من ہو. اے اللہ علیہ وسلم جو امال آپ نے بتایا بس میں یہی کروں گا جو عمل آپ نے بتایا ہے میں یہی کروں گا نہ ان میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا یہ ہے خالص مرض اللہ ہم جس میں ضررے کی برابر اضافہ نہیں کرنا اب آپ انگل گئی نبی علیہ السلام نے دن فرمایا لوگوں جب نماز کے لیے وضو کرو تو وضو کی اعضا کو ایک ایک مرتبہ بھی توڑ سکتے ہو دو جو مرتبہ بھی جوڑ سکتے ہو اور تین تین مرتبہ بھی جوڑ سکتے ہو لیکن تین مرتبہ سے زیل جس نے اپنے وضو کے کسی وضو کے کسی عزو کو دھویا وہ ظالم ہے وہ مجرم ہے اس نے تابی کی میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ دیہاتی وہ شخص، وہ سام کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ جا رہا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اور تم میں سے کسی نے اگر زمین کی پشت پر کسی جنتی کو چلتے ہوئے دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو یہ حدیث کی اس نے جو کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آئیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اللہ ہم سب کو عقیدے اور عمل کی سلامتی فرمائے آفت کی فکر صحیح فرمائے اکول اکول لہذا واسطہ الحمدللہ